دع کری یا ربا دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے کالا کہا ربی حبلی ملک طیبا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے انکا سمیع دعا یقینا تو ہی دعا کو خوب سننے والا زکریہ علیہ سلات و سلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے بیوی بھی بی ان کی بانج تھی انہیں اولاد کی کوئی امید باقی نہیں تھی لیکن جب زکاریہ علیہ سلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مریم کو طرح طرح کے پھل خلاف عادت خرت عادت خلاف معمول دیے جا رہے ہیں تو عادت اور معمول تو یہ ہے کہ بانچ عورت کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی مرد بوڑھا ہو جانے کے بعد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ عادت ہے لیکن خرق عادت عادت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ اگر مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے تو بے موسم پھل مریم کے پاس دیکھ کر ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم رزق پہنچانے والا اس مایوسی کے عالم میں اولاد بھی دے سکتا ہے تو اسی وقت اسی جگہ پہ جب مریم سے پوچھا کہ ان آلہ کے ہادہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا یہ من ان ہیں اللہ کی طرف سے ہیں ان نلاہ عرض کو میں ورنہ ذکر نہیں سلامت وسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور فرم عرض کی رب حبلی ملدن مل قدرت اے اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے تو ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تو کی صفت وہ انہوں نے ذکر کی ان کا سمیر العا یقیناً تو دعا کو خوب سننے والا ہے سمیر العا ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے وال اللّ اسماسنا فدرحبہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیحیں پھیرنا شروع کر دیں کسی کو رزق چاہیے یا رزاق, یا رزاق یا رزاق یا رزاق وہ تسبیحیں شروع کر دیں اسی طرح کسی کو کچھ اور چاہیے وہ کوئی اور نام اللہ تعالی کا مقرر کر لیتا ہے بس اسی کی تسبیحیں شروع ہو جاتی ہیں من کے پہ بنتا تھا کوئی یا گنی یا گنی یا گنی یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اور جو اس کے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کا وسیلہ اختیار کیا جائے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کو ان ناموں کا واسطہ دیا جائے اب ذکریہ علیہ السلات والسلام نے اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا مانگی تو ساتھ ہی کہا ان کا سنی اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے تو میری بھی سن لے یہ انداز اور طریقہ کار ہے اللہ سلحانہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ سے دعا کرنے کا اسماع حسنہ کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بے شمار دعائیں سکھائی ہیں جن میں اللہ سبحانہ ہوا تھا کے صفاتی ناموں کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اللہ انی ظلمت تو نفسی ظلم کا سیرا اللہ میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا بہت زیادہ ظلم کر لیا فوق پھر مغفرتا من میں نے اپنی طرف سے مجھے بخش ادا کر مجھ پہ رہم کر کیوں انا کا الغفور الرحیم تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بہ ان کو لا جاؤ پھر دوں با تیرے سباب بنا ہو تو کوئی بخشنے والا نہیں مجھے بخش دے مجھ پہ رحم کر تو غفور ہے تو رحیم ہے اللہ کی دو صفات غفور ہونا رحیم ہونا اور اس سے پہلے اللہ اللہ یا پھر دونوں با اللہ تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشتا نہیں سید سیدالاستار میں بھی یہی کرمات تو یہ اللہ سبحانہ بحمہ ہوا تو اللہ کے سب حسنہ سے عصماعِ حسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا انداز اور طریقہ کار ہے تو زکری علیہ السلام نے بھی وہ مریم کی کرامت دیکھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملتا انہیں دیکھا تو فورن وہی پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی دست با دعا ہوئے کہ اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے دے انکا کا سمی دعا یقیناً تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے فلادت حلملا وَ قا امو یوسلی فل خراب دکریہ علیہ السلاۃ وسلام نے دعا کی اس کے بعد فنادت حلملا تو وَق قا امو یوسلی میں خراب فرشتوں نے انہیں آواز دی اور جب کہ وہ محراب میں حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے محراب کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی کہ محراب سے مراد یہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں مساجد میں محراب بنائے جاتے ہیں یہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ عبادت خانے میں عبادت گاہ میں ہی عبادت کے لیے الگ کمرے اجرے بناتے تھے ذرا اونچی جگہ تو جو عبادت کرنے کے لیے لوگ آتے ٹھہرتے عبادت گاہ میں تو وہ کرتے وہیں پر ٹھہرتے اور وہیں پر الگ ہو کر اپنی مرضی سے اللہ سکھانا ہوا تھا اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے پکارا اور آواز دی اور کہا اند اللہ بشر کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے مصد کمپی من اللہ جو اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کہ یحییٰ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے وہ سیدم و, و حصور اور نبی من اور سردار ہوں گے اور حصور اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے اپنے آپ پر ضبط رکھنے والے حصور رکنے والے ضبط رکھنے والے اس کا معنی کرتے ہیں کہ عورتوں سے بے رغبت یہ معنی بھی کرتے ہیں حصور کا وہ نبی یمین صین اور نیک لوگوں میں سے نبی یہ چند ایک صفات ذکر کی علیہ سلاۃ وسلام اب یہاں پہ دیکھیں کہ کے پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھا جا ان شیر کا یہ اللہ نے نام رکھا اور رکھا بھی پیدائش سے پہلے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اور بچے کی ولادت کی امید سے بھی پہلے نام رکھا جا سکتا ہے ساتواں دن یہ آخری دن ہے نام رکھنے کا پیدائش کے بعد اس سے پہلے نام اگر کوئی رکھنا چاہے تو پہلے بھی رکھ سکتا ہے پیدائش کے دن ہی رکھ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اپنے دادا ابراہیم علیہ سلاطلام کے نام پر اس کا نام بھی ابراہیم رکھا ہے اسی دن جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن نام رکھا اور یہاں سے پتا چلتا ہے پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح کنیت کنیت اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ بندہ بچے کا باپ بنے تو کنیت رکھے یہ بھی ضروری نہیں اس کے بغیر بھی کنیت رکھی جا سکتی ام مین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا هُنَّ لَا هُنَّ <تُنَّن> میری جتنی بھی شوقنیں ہیں سب کی کنیتیں ہیں میری کنیت نہیں آپ نے فرمایا تو اپنے بھانجے عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی اس کے نام پہ کنیت رکھ لے ام عبداللہ اسماء بنت تھے بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ عبداللہ بن زبیر تو عبد اللہ اور عبدالرحمٰن یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسند تو میں کہنیت ان میں عبد اللہ رکھ لیں اولاد نہیں تھی کنیت ام عبداللہ رکھ تو کنت بھی رکھی جا سکتی ہے نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچے کی ولادت اور پیدائش سے پہلے برو وہ مر آتی ہے آ کے کہا ربی اے میرے رب انا یا کون گولا من میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا وکتبالا گانل کی بار مجھ کو بڑھاپا آن پہنچا ہے وقت بالا گانی اور مجھے پہنچ چکا ہے الکی بارو بڑھاپا وہ مر اور میری بیوی بی بی بانج ہے فرشتے نے کہا کزالی کلاہ یہ فائلہ یا شاہ اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اب پہلے تو اللہ سبحانہ کھانا ہوا سے دعا کی کہ اللہ اولاد دے اب اللہ تعالی نے اولاد کی خوشخبری دے دی تو حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے میں بھی بوڑھا ہوں میری بیوی وہ بھی پانچ ہے اب وہ سوال کرنے لگے کہ ایک تو دعا کی فوری قبولیت یہ بظاہر ناممکنات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے فورا ہی قبول ہو جائے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے فورا دعا قبول ہوئی اور تو بصارت والے تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ دعا بھی کی اور پھر تعجب بھی کرنا شروع کر دیا بہرحال یہ ان کا تعجب اپنی جگہ بجا تھا کہ ظاہری اسباب کوئی نہیں تو فرشتے نے آگے سے کیا کہا یا شاہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پر گزرتا ہے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کالا رب جلی آیا کہا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے اے میرے رب بنا دے میرے لیے آیا تن کوئی نشانی کالا فرمایا آیا تو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ, من ثلاثت اللہ رمزہ کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا اللہ رمزہ مگر اشارے سے ود گربہ کا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر بہت زیادہ یاد کر وہ سب بشام شام اس کی تسبیح بیان کر لکریہ کا تعجب اس حد تک بڑا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اس کی نشانے کی درخواست کر دی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے مجھے کیا کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے ہاں ہاتھ کے اشارے سے یا امر کے اشارے سے اشاروں کے ذریعے بات کرو گے بیماری کوئی نہیں صحیح <تصفح> و سالم لیکن زبان سے بول نہیں سکو گے نشانی بھی اللہ تعالی نے کیسی پھر کر اور پھر ساتھ کا کہا کا کثیرا اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیجیے زبان سے تم بات کر نہیں سکو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مصبل اشی و ابکار اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو اسٹاف کروا